باہر لے جاؤ دوبارہ آپ کو نماز پڑھاؤن سلیف نے الگ الگ قرب سے دو واسطے زیر بات لائے ہیں قرب بل فرائض قر بنوافل قرب الفرائض اور قرب النوافل قرب النوافل بہت زیادہ ہے قرب نوافل بہت زیادہ ہے اس لیے جملہ جملہ ہے قرب نوافر بہت زیادہ ہے غیر مارکیٹ جو ہوتے ہیں نا وہ میں بہت کوشش کرتے ہیں قرب نوافر بہت زیادہ ہے لیکن وہ فرائض سے مکمل ہونے کے بعد فرائض کو مکمل کر کے آدمی رافیل میں لگے تو اس کا کوڑ بدلا کر زیادہ کہ یہ نہیں کہ فضائے فضائے فرائض میں کوتاہی کر کے رافیل میں کوڑی کرے hmm. اور ایک بات وغیرہ ہوتا ہے مسلم ایک جگہ پر مارکیت ہو رہی ہے گناہ ہو رہا ہے اور اس کو روکنا کیا بات ہو رہی تھی معیت ہو رہی ہے اس کو روکنا صاحب حیثیت آدمی ہے ہاتھ سے روکنا اس کے میں واجب ہے جو شاید حیثیت نہیں ہے اس کے میں واجب نہیں ہے کیونکہ روکتا ہے تو خود اس کی دقت میں پڑتا ہے اس برداشت بھی ہو جائے اس کے لیے نفل ہے اس نفل کو اختیار کرتا ہے تو اس کاجر اس فرض سے پر زیادہ ہے کیونکہ بنیادی طور پر امر فرض ہے فرض واجب ہے بنا اس کجر کی وجہ سے اس کے لیے نفل ہوا ہے اس وجہ سے اس کے لیے نفل ہوا ہے اس لیے آپ یہ اصل میں تو کر رہا ہے اس واجب کو پورا کر رہا ہے جو کہ اس کی جو ہے سمجھا ہوا سارے ہو رہا تو فرائض کو جب آدمی پورا کرتا ہے اس کے بعد میں آفس میں لگتا ہے کہ ملازم اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے آج سے دو تک اس کے کام میں مکمل کر کے چلا گیا دوسرا جو بیٹھا رہا اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی گھر کا کام اور کوئی کام, کام تو مجھے بتا دوں ابر شاید افسر صاحب بہت خوش ہو رہا اب, آب خود کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچے کی نلمت کا بندوبست کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہو تو, تو میں کروں ان کے سارے کاموں کو تھری اپنے ذمہ جانا کیونکہ فرائض منفی پورا کرنے کے بعد مزید اس نے اپنا موقع دیا ویسے ہی عام طور پر میرے پاس تو دو طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں ایک دموں تعبیروں کے لیے مشکلات اپنے مسئلے پریشانی یہ اور پر ایک وہ لوگ ہیں جو نکواتے ہیں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اصلاح کے لیے دین سیکھنے کے لیے دو طرح کے لوگ آتے ہیں تو لوگ جمت ابھی آتے ہیں مجھے تک بڑا غصہ کردا تو کان کے لگا نہ رکھ لے پسند احسان اللہ کے چیل لے تو بچوں کو ہم ایک سوتا بیچ رہے ہیں کہ اللہ کا ہو, زندگی ہو, زندگی ہو. اس کو تو لیتے نہیں اور ہماری دم و کے لیے اپنے کاموں کے لیے آ اور کیا یہ کہ مشکلات مسائل بھی ہوتے ہیں ان کو جیسے ہوتے ہیں زندگی میں ان کوتاوں زندگی میں کو, کو تو دور نہیں کرتی ایک دفعہ ایک یہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر کے حالات بہت خراب ہے میں کراچی میں تھی وہاں فلاں بزرگ سے ملی تھی اور اس نے ایک وظیفہ بتایا تھا اور سمندر میں یہاں تک پانی محسوس کر پڑنا تھا وہ میں پڑتے رہی ہوں ماشاء اللہ ڈھائی من کے بدن کو پانی میں ڈالا کھڑی ہو گئی لیکن دو طولی کی زبان جو خامن کے سامنے صحیح ہے لانا چاہیے اس کی توفیق نہیں ہے جس سے مسئلہ حال رہا ہے مسئلہ تو حل ہوگا آپ اپنی معاشرت کو درست کریں اپنی زبان کو قابو پہ لائیں اسے مسئلہ تو اسے وہ تو آپ نے کرنا نہیں ہے پانی میں ڈوب کر مجھے اپنے ناپ میں لیا سچ بات ہے ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ دم و تفظ والے کیا کریں کہتے ہیں کہ سب پوچھنا ہے سب سمجھنا بس آئے. ہو گیا کام ہو گیا نو ایک واقعہ بزرگ میں بٹھے ہوئے ایک راستے پر ایک علاقے میں سجلا والے رہتے تھے ان کی لوگ زیارت کے لیے ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے ایک دفعہ جاتے ہوئے راستے میں لوگ ساتھی ہو جاتے تھے دو تین چار آدمی آٹھ دس آدمی جا رہے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے تھے تین آدمی ساتھی ہوئے تین آدمی ساتھی ہو گئے وہاں پر پہنچے تو پہلے آدمی سے کونوں نے بلایا ہم نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں ان نے بتایا اپنی مشکلات یہ مسئلات ہیں یہ مجدوریاں ہیں اس کے لیے دعا کرانے کے لیے ہیں دعا کی, کی اللہ خیر کرے ہو جائے دوسرا آدمی آیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں ان نے کہا بس ہم آپ کے دعا کے لئے آئے کہ اللہ تعالیٰ فضل کے بعد ہمارے خلاف ہماری آفر دوست زیادہ ملاقات کے لیے آیا تھا کہ آپ کس طرح سے ہمیں وہ نے کہا کہ جن فائدہ اصل ہو گیا تو حال ہونے آنے والا ہے اب تو کہے گا قدم آدھار کا بچوں کل ہی اولیا کہ میرا قدم ساری او لیا اللہ کی قدم پر سکتا ہے اس پر وہ حالانا یہ نومل لڑکا کے پاس اسے خبر کا آدمی آگے ہوا آپ کس لیے آئے ہیں تو ان پر اللہ والا نے خود بھی کہا لیکن امتحان آزمائش کے لیے آیا ہو انسان ازمائش کے لیے آئے ہوئے ہیں اور خیرا خاتمہ ایمان اسی کرنا کے دربار میں گیا اور وہاں کا شکا چوند اور وہاں کے آلات دیکھے اور اس کا دن کیا جس آدمی نے مزاو العمد کا جنی کو نبی بننے کا مشورہ دیا ہے وکیم ردین لاہور میں میرو اسپتال کے پاس میرے میڈیکل کالج کے بروم ہاسپٹل جو ہے بروم ہاسپٹل اس کے سامنے اس کا دواخانہ اچھی ہوگی ابھی جو ہے کس لگی ہوئی ہے چاہے قدر نہیں ہوگا اس نے اس کو کیا ہے نوی ہونے کا اس کا اعلان کرایا اور اس میں پہلی بہت نہیں پہلے خلیف ہوئی ہے <تصفح> hmm. اور یہ جو ہے تو فارغ دورہ حدیث کیا ہوا عالم تھا اور حدیض میں شاہ غنی صاحب سے پڑی تھی کہ بڑے بڑے شاہ اس بات کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بند کا نام رفیع جو پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بس خدا بننے کا دعویٰ نہ کرنا باقی شہر ہے وہ جو جی اللہ والے خون کو اس وقت احساس ہو رہا تھا یہ آدمی جو ہے اس طرف کا طرف پہ چل رہا ہے یہ طرف جو ہے یہ میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی کا سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ فرائض پر ہوتا ہے کہ آپ کے فرائض درست ہیں حضور تحسی پرما سے ایک آدمی جا کر نماز پڑھی نماز سے گھر کو آدمی کہا, فصل لے, فصل لے. نماز پڑھ نماز نہیں پڑھی اس نے پھر پڑھی پھر گھر پڑ پڑھ لیسل لے پڑنے کا لمب پھسل لے تین کا فیصلہ ہوا ہے آپ نے پھسل لوں سے نماز پڑھنے کا طریقہ اب میرے بھائی سے کسی تین سال کا رکا کر اس نے بڑا بتایا ہوا ایک گھنٹہ پڑھ لیکن نماز منٹ لگانے کیا ہوتے ہیں منٹ میں پڑھ کر اس کا دے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا, کے کا, کا آپ کا کیا نام میرا نام حاجی محمد رفیق ہے تو آجی محمد رفیف کا آپ کا کیا نام ہے میرا نام نمازی اشرف علی ہے نهن. تو ہنسی آئی تو جیسے کہ نمازی نام کے ساتھ لکھانا جو ہے سیز, سیز بات ایسے حاجی کے ساتھ لکھنا بات ہے کہ نماز تو حج سے زدہ افضل عمل ہے نماز پڑھنے والا زیادہ کوالیفائڈ ہے جو آدمی نماز پانچ بجے پڑھ رہا ہے جماعت سے وہ تو حاجی سے زیادہ کوالیفائڈ ہے تو ان کو اپنے ساتھ نمازی کا نام لگا سکے نہ چاہیے تو نمازی چلانا ہی حال سے زیادہ گرام ہے سر ہم گئے تو وہاں ایک جنہوں نے سوال کیا تھا کل کی مزید میں ایک عالم تھے آرس نخوا جی رکھا جی آپ بیان کرتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پانچ روز کی نماز کا اہتمام کرے اس کو پانچ انعامات ملتے ہیں اے کے نام اس میں سے بغیر صاحب کتاب کے جنوب کے داخلے کر دی ہے ریس کا تو مطلب ہے کہ آدمی باقی معاملات باقی ساری چیزوں کو ترق کر دے اس وقت جماعت پابندی کرے اس کا ایسا ہو جائے گا بغیر حساب کتاب کا داخلہ ہو جائے گا باتم آدمی بڑے منتقلی ہے رسول نے فرمایا ہو تو ہوگا نا اس میں آپ کو بات کرنا چاہتے فرمائے گا تو ہوگا ضرور ہوگا اس میں آپ بات کرتے ہیں ایسا منتقلی آدمی اس کو سمجھانے کی بات کیا بھی مل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی زندگی کو دشمن کر رہا ہو اور اس کو و فلاج کی توقع نہیں مل سکتی بڑا گنماد دماز کے بغیر پڑھ لی. پڑھ لی سی پڑھ لی تھی کر لیکن ہے یہ اس کو توفیق نہیں ملتی زندگی کو سوچنا کر رہا ہمارے ڈاکٹر صاحب چار چار میں لگائے ہوئے صبح سے نماز ڈیٹا جمع کرو صبح کے نماز دماغ سے پڑھ سکتے ہیں سکتے بہت ایسے معاملے چار مہینے کالج میں گیا تو آؤ ہمارا آؤ میں ڈیوٹی جلتا ڈیوٹی میں رستے اس پر اس کا معاوضہ لے رہا ہے اور ہمارا اور کر رہا ہوں پھر پھر آ رہا ہوں ایسی جو من جو فالتو ہو روزی کا مسئلہ ہے میرے بھائی حلال حرام روزی کا مسئلہ ہے جب تک فراہم منتری پورا نہیں ہوگا اس وقت تک روزی حلال نہیں ہے ایسے ڈائریکٹر صاحب بڑی خدمت والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑا کریں تو اللہ تعالی غیب سے آپ کی رہنمائی فرمائے گا کشمیر دوسرسے ڈاکٹر صاحب سے اور آتے مجھے مجھے بیٹھ کر اجازت دوں جب توں نے میرے سامنے کہا تھا کو پی ڈی کے مریض کھپ بناتے ہیں جو سرکاری مریض دن چل رہا تھا اوپی ڈی کے مریض دیکھتے نے کہا تو اوپی ڈی کے مریض کھپ بناتے ہیں تجھے میں اس بجیجے کو پڑھنے کی اجازت ہوں جب کسی اس کی عبادت بھی نہیں سمجھتا ہے فائل کو جو ہے اس کی خیر بدل کوئی ساری بات سب کیا آدمی ہے اس دن آپ اسے سے میں سمجھا کہ میں زندگی کی بہت بڑی کوتائی اور مسئلہ رہا شکر ہے کہ آپ کو اس کوئی سمجھ آئی اور اس کو آپ دوست کریں بارہ آپ بھی کوئی لیا کریں اس کو اس میں اللہ تبارک ضلع کی جو تمہارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بڑے لمحے لمبے وظائف پڑنا نہیں ہے میں بڑے لمحے لمبے کام کروں غیر محقثین لوگ خاص طور دموں کازیزوں والوں کے پاس اور غیر موقع الیکٹروں سے پاس جاتے ہیں اور خاص طور سے مقام مقامی وغیرہ مسئلہ تو وظیفہ سے جاتے ہیں کوئی غلط نہیں ہو میرے بھائی تو اپنے امال کو درست کرنے, کرنے کے لئے آپ اپنے امال کو درست کرنے کے لیے بجائے کوشش کر جس دنیا کو درست کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ درست کر دے گا اپنے کو درست کر ساری چیزیں درست ہو جائیں مجھے غلط یاد نہیں ہے گاؤں میں عموماً بیانوں میں اس کرتے تھے سلیمان شام تاخت ہو رہے تھے اور تاخت فکر ہوئی فکر لاؤ کے پیر ٹیڑھا رہا ہے نقصان نہ ہو جائے چل رہا یو سوال کیا اس کہ آپ کے سر پر جو تاج ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا امن میں فرق ہوا ہے تخت میں فرق آ گیا امن میں فرق ہوا لگا تاخان میں فرق آ گیا اللہ کے نبی اتنا بڑا درجہ اور کوئی بھی ہے تو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ایسے نہیں ہوا لیکن سا یا کسی طرف سے دھیان نہ ہوا ہو اس طرح ہو جائے گا خیال نہیں ہوا تھا غیر آزادی طور پر ہوگی ایک بات اللہ تبارک والا معاملہ مجھے بہت نفیس اور نزاکت والا ہوتا ہے معمولی بات میں فرق ہے وہاں سے بڑے سخت بس پروسیڈر پورے سواد ہیں نا اس میں ایک آئے تھے یا داود اللہ جلنا خلیف نسل ہوا جلنا خلیفہ خلیفہ بنایا تو نائب بنایا بالحق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ہاتھ کے مطابق اور راتت کبھی ہوا خاش نفت کا اعتبار نہ کریں آگے کس طرح جی اور طبی الا فضب الکم روائے نس کا نفس کی خاص کی پیروی تھی تو آپ جو ہے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں اور آگے جی اور جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے بہت سخت یاد کہ ہوا کیا دو آدمی آئے اور ایک نے کہا دیکھیں اس نے اور میری ایک دلّی مجھ سے لینا چاہتا ہے اور باتوں میں مجھے بہت ماہر ہے لہذا وہ جو ہے تو میں اپنی شوق سوڑ کے اس کو کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا بیان سنا تھا کہا کا ظلمک کچھ پر گیا تو ظلم ہوا اس لفظ کے کہنے پر اتنا سخت خطاب کہ آپ کے سامنے دو آدمی ہے ایک نے بیان دیا دوسرے کا بیان لینے سے پہلے آپ نے بیان کیوں دیا بیٹھا ہوا جج اس <تصال> کے ذمہ لازم ہے کہ ایک آدمی نے دھیان دیا جی ہے دوسرے آدمی کو مثال لے دھیان لے دعوی جواب دعوی جواب دعوی, دعوی، پر پھر وہ آدمی دعویٰ جواب دعو دوسرا جواب دعوے دعوے دار کرے گا جواب دعویٰ جواب دعوی دعو پھر جو ہے تو جواب ال جواب جواب جواب دیتے ہیں جواب, جواب یہ تین باتیں یہ آتی ہیں پھر اس کو سامنے رکھتا ہے جج اس پر پھر فیصلہ کرتا ہیں فیصلہ بھی نہیں دیا فیصلہ بھی نہیں دیا پہلے ظاہر ہے کلا کہ ندی انہوں نے انکوائری کر سار کے ساری باتیں مکمل کر کے نافذ کرنا ہے. لیکن ایک زبانی بات ہو گئی جیٹ کے سامنے دو میں کھڑے ہوں ایک سے مسکرا کر بات کر رہا ہو اسے اسے اسے بات کر رہا ہو اس کے ظلم کی ایک کی بات کو غور اور سن لایا دوسرے کی بات کو ٹال لایا ظلم میں گربے نہیں ہوں ساری زندگی چار سو بدل کر الگ الگ نہیں کر رہا تمہارا سیم کا قول ہے اپنے بیٹے سے کہ تیرے پاس کوئی آئے لیکن دو آنکھیں نکالی ہی. اس وقت تک سیسا نہ کر وقت تک فری کے بالکل دیکھ نہ لے اس کی بات نہیں سن لے اور چار آنکھیں نکال کے تمہارے ساتھ دو آئے بڑا مزروم ہے اور سکتے چار نے کھانے کھا لے ہمارے ڈاکٹر شری بہادر پرانے ساتھ میں وہ یاد ہوں گے ان کے میں ایک آدمی کام کر رہا تھا غریب آدمی से چپڑا سی تھا میرے پاس آیا نہیں ڈاکٹر صاحب نے لوگ اسے نکالے میں کیا نا ڈاکٹر صاحب غریب آدمی ہے میرے کالم نوکری سے پریشان جائے گا خراب ہو جائے گی ماشاء اللہ بس نہیں مانتا میں جاؤ آدمی مجھے پتا تھا کہ اس کو جلدی پہ فیصلہ کر دیا ڈسمس تو ہم نے سروس لیٹر کرا دیا ہے پرنسپل صاحب اور دونوں سارے مان ہیں نہ رول ریگولیشن کا ان کو اندازہ ہے نہ ترکیب کرنے کے لیے پہلے انکوائری ہے پھر چارج شیٹ ہے انکوائری ہے پھر وارننگ ہے اس کے بعد کوئی ترتیب ہو ساری ترتیب مکمل نہ ہوئی ہو نکال نہیں سکتا آج میں عدالت کو کیا بس ازارشن بہر اللہ اخبار کے لیے برقرار دیا ہوتا اخلاق اس کا موقع رسیب پر بات اصلاح کا موقع رسیب ہو جاتا زندگی بن جاتا اتنا ساخت خطاب کر دیا گیا اب یہ قاضی اور جج کے فرض واجبات فرائض واجبات میں سے تو اس, کی اس کے دین کے فرائض واجبات میں یہ بہت نفل پڑ رہا ہو ساری رات حاجی پڑ رہا ہو ہوا رکھتا ہو فیصلہ انصاف والا نہیں ہے وہ تو باقاعدہ حدیث ہے اس طرح کے ظالم کا کوئی فرض واضح محمد اللہ کے یہاں قبول نہیں ادا ہے یہ رائے نماز سے پڑی ہی سے دوہرایا ایسے ظالم آدمی دہرایا نہیں ادا ہوگی لے کر قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے دل میں کھوٹ اس کا دل کھوٹا ہے کس بات پر کھوٹا ہے جی? جیسے یہ مینساتی مینساتھی کا کھوٹ ہے اس اسپیڈ بہت نفل پڑے بہت نفل امرے کرے ہلوں بڑھ گئے یہ آدمی اپنے آپ کو تھکا رہا اس کا عمل ادا ہو گیا قبول خوف جو ہے ہم کو قبول کرنے میں مجھے پر ایک مشکل آ گئی بڑی سارا تکلیف جگہ جگہ سے تو مجھے دیکھنا پڑا ایسے میں پریشان تھا دعائیں مانگا پہلا کیا گیا پھر پکڑ میں آ گئی کہ تم فلاں آدمی کے مقدمے میں سفارش کی تھی اور غلط کی تھی اور اس کے انداز میں ہے وہ اس طرح کہ میرا پڑوسی تھا میرے پاس آیا رات کو اس نے کہا صاحب میرے سفر پر قتل کا مقدمہ ہے اور صبح والا ہے جگ جو ہے تو آپ کے علاقے کا ہے واقف ہے زمانے میں ٹیلیفون وغیرہ نہیں ہوتے تھے گھروں میں ٹیلیفون میں نے کہہ وہ اب مردان میں یہاں کیسر کے ساتھ رابطہ کروں اس ریفون کرنا چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے ملا ہوا تھا اور آدمی ملا اور اس کی فائل کو پڑھ رہا میں جیسا کے آدمی اپنے بارے میں اس کی فائل بڑی لاکھ ہے کیا مطلب کہ پھانسی والا کیسے ولا والا صبح کیس لگا تو پھانسی سے بچ گیا عمر کیا مجھے کسی نے بتایا کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچی میں ایک بار بھی بدواش کی یا اللہ ٹول پاکستان عدالت میں ساری عدالتوں نے لوور کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے ایک طرح پھر مجھے کاغذ نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی بات پر لوگ اعتبار کرتے ہیں یہ زالم جھوٹ آ کر بولتے ہیں اور تم سے چلوائیں گے اور اگلا آدمی تمہارے کہنے پر اعتبار کریں گا لہذا اب اس میں آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے کیا کما رہے ہیں آپ اپنے سواب کما رہے ہیں کہ آپ نے عذاب کما رہے ہیں صرف ایک ویسی کو آپ کو سنائے ایک دفعہ کر دیا ہمارے لیے دوست کر رہے نے اپنے بیٹے کو لے کر کیا کیسے آئی نے کہا جی یہ بیٹا ہے انفیئر میننگ کا ہے نکل کا کیسے اس کی پیشی ہے تو کسی کو کہنا سننا کرو گے کیسے دوسرا آپ اور کبھی سروگوں کے احسان سانس اس نے کہا نقل کا کیس ہے میرا بھی اس کے لیے کہنا ہے اب آئے سفارش بھی نہیں کرنی ہے ٹھیلے نہیں میرے پاس کھانا ہی میرے پاس سب کچھ آئی وہ مزید اجمت صاحب اللہ سے دوپہر کا وقت تھا تو تھپ گیا میں کٹھے ہی بیٹھ گئے لڑکے کو والد اس کا میں مان رہی ہوں تھوڑی بار دونوں لڑکوں کو خیال ہوا کہ بوڑھے جن سو گئے ایک دوسروں کو کہتے ہیں نقل بکڑے ہوتے بالکل وہ من کر کے ہی گیا تھا میں سن رہا ہوں بالکل سن کہ بالکل منقورا بالکل مجھے تو بزرگوں نے بتایا کہ یہ یہ بھوٹ جھوٹ یہ سوا مجھ سے بنوائیں اور اگر آدمی جو ہے وہ کرے گے اس اعتبار ہمارے بزرگ کیا کرتے ہیں پلکار پہ شکر رگن بھی کہنا اس سے مر خاصے خزما کار جوڑ خے تم مرتے ہو تو مر جاؤ اور میرا کام جو ہونا چاہیے میرا کام ہونا چاہیے باقی تو مرتے تو مر جاؤ تو تمہاری دنیا خراب ہوتی ہے دنیا خراب ہو جائے دین خراب ہوتا ہے دین خراب ہو جائے ایمان خراب ہوتا ہے ایمان خراب ہو جائے کیونکہ دنیا ہمارے نزدیک بکسر کے درجے میں ہے تو بالا معاف کرے اس پر ایمان کو قربان کرنے کے لیے ہم کیا اس محلے سے ایک صاحب کا بیٹا کیا آئی سر ہے ان کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ دین کو پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ تو بادشاہ شکل ہے کی اور آپ سے سوال کریں گے اور زیادہ جذباتی نہ ہونا زیادہ تو رجٹ نہ ہونا جی ایکسپیکٹ ہوتا ہے رجٹ ہوتا ہے نا فرق ہے جی نہ میں جیسے اچھا سینسود رجٹ جو ہے تو برے سینسود ہیں جی کہتے ہیں اور شدت اور ہدت کہتے ہیں شدت ہدت جو ہے وہ گرمی ہے آدمی پر ہر چیز اور شدت جو ہے وہ ایسا جمنا کبھی چھٹ رہی نہ آدمیوں اور نہیں گزائش نہ اس نے اسے کہا کہ بہت رجنس نہ کرنا یہ وہاں چلا گیا تو اس کو نے کہا کہ اگر آپ کو ڈاڑی مڑنے کا کہہ جائے تو آپ مڑنے کو اسلام دے لو گیا مجھے لتیس ہے تو مجھے مجھے کرتا نہیں آیا مجھے لطیف میں گیا تو مجھے نے کہا کہ گاڑی کو دیکھے نہیں اسلام میں, گاڑی میں تو بعد میں نے کہا پر خدا وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ دین کے خلاف پاکستان دین کے خلاف یا پاکستان کے افسر دین کے خلاف ہے اتنی ایسی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسی اتنی بہترین بات بڑی بھی نہیں ہے دین کے خلاف ہے کہ وہ تو شخصیت کو جج کرنے آپ سے جو سوال کیا آپ نے گزار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شخصیت ہی نہیں ہیں آپ کا کوئی ارادہ کوئی اسٹینڈ ہی نہیں ہے کوئی ہمت ہی نہیں ہے آپ اور دوسرے آدمی سوال کیا اور جن کو اندازہ وہ کہ آدمی کے پاس دلائل کی قوت ہے کیا اپنی بات کو دلائل سے ثابت کر سکتا ہے اور دوسری بات کہا ہے کہ آدمی باعمت ہے اپنی بات پر اسٹینڈ پہ جاتے تو کسی کو ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس میں ایک کمیشن کا سلیکشن میں سب اسپیشلاتا ہوں نا یہ ممبر صاحبان بعد سوال ایسا کرتے ہیں کہ آدمی اگر مینے کا کیس ہونا یا ہیں کہ ہو تو وہ ہوتا ہے اور باقی اس کا ہوتا رہا ہے کہ آدمی سوال کی اس نے کہا یا یا تم سلیکشن کرتے ہو مجھے پتہ ہے پاکستان میں کیا ریشویں چلتی ہیں کتنی باتیں چلتی ہیں اسے بہت آدمی اسٹیبل ہے ہی نہیں کل جا رہے تو بات کر گئے اکاڈمی نے پرفارمنس کی جب اوٹ کا چلا گیا تو سمجھتے کہا ڈاکٹر صاحب چلے پیدا دو وہاں خواہ پیدا دو بالکل پیدا ہو خیر جی مجمون ہمارا بنیادی کیا تھا جی آج کا جی قرب الفرائض فرائض میں کوشش کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور فرائض میں سب سے ہم بات نماز رہے اس کی نماز دوستی اس دین کا کوئی شعبہ ہی دوستی آدمی کی نماز سزا ہو جاتی ہو اس آدمی پر کسی بات کے بارے میں بات نہیں سب رحمد اللہ علیہ فرماتمے کی بینمازی پہ قرضہ دیا اس نے کھا لیا تو یہ تیری بالکل جو اللہ کا آگر نہیں پورا کر رہا رہا، کیا پورا کرتاث نہیں ہے اس پر آپ زندگی کے باقی سبوں کے بارے میں کیا ہے تو فاروقہ اضلاع نے کہا دفتری آڈر ہے میرا نزدیک سب سے محترم, محترم کی نماز ہے جو لوگ اس کی پابندی نہیں کر رہے اور دن کے شعبوں کو صحیح نہیں کھلا سکتے نظر اقبال جزیر کے خلافت پر جو اعتراض ہوا تھا اس میں اعتراض یہ تھا کہ اس کی جماعت کی نماز نہیں کبھی پڑتا ہے کبھی نماز نہیں نماز نہیں پڑھتا ہے ایسی بات نہیں کہ جماعت کا پابند نہیں اور اس نظام میں بیما کی پابندی جو ہے یہ حکومت کی اہلیت کے لیے ضروری عمل ہے ویسے شریف نظام نے ابھی بھی ہے شری نظام میں ابھی بھی یہ ضروری بات شریح نظام ابھی بھی ضروری بات ہے کہ اس آدمی کو پہنچ دی جائے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا حد ہو ڈسکوالیفائڈ ہے ایک کہ آدمی کو یہ تو بڑے میں پہنچ دی گئی تو مجھے اس کے بارے معلومات کی شرابی بھی تھا اور نمازی بھی نہیں تھی ایک وزیر صاحب سے میں نے کہا کہ پہنچ دیا کرو اس بات کو ذرا دیکھا کر میں نماز بھی چاہیے تو, تو بڑے مولی صاحب نے اس کو پہنچ بلائی تو دونوں دو وزیر صاحبان نے جس سے کو میں سے ڈاکٹروں نے وہ ٹرمی نظام میں وہ آدمی جس ڈسکوالیفائڈ ہے جس کی جماعت کی نماز نہ اور ایک بات آپ کو اس میں آپ کو ایک بات کیا سن ہمارے چیف انجینئر تھے وہ سلسلے میں بیٹ اپ اس طرف چلنے کے بعد مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب میں سنتے بیٹھ ہوں میرے تو میں بدلے مشکل کے مشکل حالات ہیں اور گامی صاحب کے سلسلے میں لوگ بیٹ ہوتے ہیں پھلتے پھلتے ہیں بالوں کو ڈل ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے چار ابرو صاف آدمی ہو گیا کلندر میں چار ابو صاحب سے سر صاف ابو صاف صاف صاف چار جگہ کے بال صاف ہو گئے نیچے والا ہے آج بھی ہو جاتا ہے کلندر پختو متال لگے وہاں رہے وہ بیٹھے ہوئے کپڑے اتارے انہوں نے چادر سائکل سے چادر کھولی چار بھائیوں کا کٹھے ہوئے کو انہوں نے کتر کیا تھا حکومت پرانی کی. چار کی تو اس نے اپنی وہ ہے شبدہ دکھایا کرامت نہیں بات ہو رہی کرامت میں چار آدمی کھڑے ہر پڑے بھائیوں کے اورنزیب المزیر احمد اللہ اتبار نکالی کا کہ پنجنا سر طرح نکالوں دیتے ہیں سر تاپس ہو اور جی کیا <laughs> بات رکھتی ہے نے کہا کہ اس کے پاس تو میں نے کہا میرے صاحب حرام مال وہیں پھلنا پوچھا ہے کہ ہماری تو شریعت کی ترتیب ہے تقوی اختیار کرو گے زندگی تو درست کرو گے اللہ کا نام لوگے ترتیب پر آؤ گے سب کام بنے ہمارے ہاں اس طرح کام نہیں بنتا ہے اور اس میں اس طرح کا جو کام بننے والے ہوتے ہیں وہ کچھ لوگوں نے چکشیاں کر کے ایک تاثیر آفرتی ہوتی ہے تعلق اللہ کا نی افرت میں ہوتا ہے چلے کسی سے تاثیر ہوتی ہے اس سے دم تعبیر کرتے ہیں تو اس تاثیر کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک دنیا کاروبار ہے ٹھیک ہے کاروبار ہے ہمارے آدمی کا مسئلہ کب حل ہوتا ہے کہ بعد ان کو وہ گنا کو چھوڑے کو جس کرے ہمارے لائے پھر اللہ تعالیٰ مسئلہ ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھیں اور مسئلے حل کرنے کی نیت سے بھی میں آیا تھا رضا کی زندگی کی کی وہ اپنے کو درست کر لے لیکن باتوں کو درست درست کرنا چاہتے ہیں ان کو اللہ کر بھی درست کر لے ٹھیک ہے نا لو ہو